الحمد اللہ رب سيد و سلاۃ وسلام علیہ بالله من اماواد فعب وب الرجیم اللہ الرحيم الرحیم والسلام عليك يا رسول اللہ وسلام علیہ حبیب اللہ وسلام علیہ نبی اللہ علی يا نور اللہ آقد عالم نور مجسم صاحب علی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سل الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ مدی چند کے ناظرین مرحبا سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف اسلام ایک اجالا ہے اور یہ ایک ایسا اجالا ہے کہ اس کے بعد ہمیں کسی اور اجالے کی ضرورت نہیں اور کفر شرک اور گمراہی ایسے اندھیرے ہیں کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں اتار سکتے ہیں اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں جو اپنے گرد و پیش سے بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو اسلام مخالف ہوتی ہیں یا وہ اعتراضات جو اسلام پر کیے جاتے ہیں ہم ان اعتراضات اور ان کے جو جوابات ہیں وہ مفتی صاحب سے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتاح سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامد برکات آئیے آج کے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اچھا مجھے پچھلے سلسلے میں ہمیں یہ تاثر ملا تھا کہ مذہب اور عقل جو ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں اور اگر آپ مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عقل کو چھوڑنا ہوگا تو یہ جو رویہ ہے یا یہ جو سوچ ہے کہ عقل جو ہے اس کی مذہب سے نہیں بنتی اور عقل مذہب کی مخالف ہے مذہب عقل کا مخالف ہے تو یہ سوچ کس حد تک درست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقل کے حوالے سے ہمارا کلام جو ہے وہ یوں نہیں تھا آ, ہم نے کسی اور انداز میں کلام کیا تھا لیکن میں چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں مزید اسی حوالے سے دیکھیں یہ کہنا کہ اسلام عقل کی مخالفت کرتا ہے عقل جن نتائج تک پہنچتی ہے اسلام کی حوصلہ شکین کرتا ہے یہ بات کہنا ایسے ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ مال و دولت کا سب سے بڑا مخالف دنیا میں قانون تھا یا یہ کہا جائے کہ ٹیلی فون کا سب سے بڑا مخالف گرام بل تھا یا یہ کہا جائے کہ ٹچ فون کا سب سے بڑا مخالف اسٹیو جابس کا یا یہ کہا جائے کہ سائنس کا سب سے بڑا دشمن نیوٹن اور آئنسٹائن تھا تو اب اگر یہ جملے کہے جائیں تو جو اس حقیقت کو جاننے والے کہ سائنس کے اندر نیوٹن آئنسٹائن کا کتنا نام ہے یا مال و دولت کے اندر قارون کا کتنا نام ہے یا دیگر چیزوں کے اندر جو ہے دیگر ان کے جو انوینٹرز ہیں مجبین ہیں ان کا کتنا نام ہے تو اس کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اس فیلڈ کے اندر گزاری ہے قارون وہ تھا جو, جو مال کی خاطر مر گیا اور مال کی خاطر زمین میں دھسا دیا گیا تو اسے مال و دولت کا مخالف کیسے کہا جا سکتا ہے یہی معاملہ اسلام کا ہے اسلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے یہ بات تبھی کہی جا سکتی ہے یا وہ شخص کہہ سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو سرسری بھی نہیں پڑھا غور و فکر سے نہیں جس نے سرسری بھی نہیں پڑھا اگر کوئی قرآن پاک کو ویسے ہی یوں پڑھتا جائے نا کہ ایک نظر یوں ڈال کے گزرتا جائے سفر پلٹتا جائے ایک نگر دیکھ لئے. اگر کوئی یوں ہی دیکھے گا تو چند ایک سیدھے اس کے سامنے بھی اتنی واضح غیر مبہم اور کلیئر انداز میں آئیں گی کہ وہ کبھی بھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو صفحات کو یوں پلٹتا ہے اسے لفظ علم کتنی جگہ پہ ملتا ہے لفظ عالم کتنی جگہ پہ ملتا ہے لفظ یا علم یا جن, جن سب کا جو اشتقاق ہے جو بنیادی لفظ بنتا ہے حروف ہیں وہ علم بنتا ہے علم کو تو قرآن پاک میں جگہ جگہ جگہ جگہ بیان کیا گیا حتٰ کہ اتنی سراہد کے ساتھ فرما دیا گیا کہ ہر یسین کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں نہیں اور میں کہیں برابر نہیں تو لفظ علم قرآن پاک میں اتنی مرتبہ ہے اسی طرح لفظ عقل کو لے پاک میں لفظ عقل بھی بے شمار مرتبہ ہے بار بار اس کا استعمال ہے بار بار اس کا استعمال بار بار اس کا ذکر ہے یا, کیلون, یا کیلون. اچھا اسی طرح لفظ تفکر غور و فکر کرنا قرآن پاک کے اندر یہ لفظ بھی بار بار آیا بار بار آیا تفکر کرو تفکر غور و فکر کرو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اندر آسمان و زمین کے اندر درختوں میں اپنی ذات کے اندر غور و فکر کرو تو یہ جو لفظ بار بار غور و فکر کا آیا تو غور و فکر کس سے کرنا ہے گردوں سے تو نہیں کرنا عقل سے کرنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ و تعالیٰ نے اس اس کی کی بار بار اس کی ترغیب دی بار بار اس اس کا کا حکم حکم دیا بلکہ اس کا حکم ہے کہ غور و فکر کرو تفکر کرو تم اچھا اسی طرح ایک اس لفظ ہے تدبر تدبر کا مطلب بھی غور و فکر کر کے سمجھنا ہوتا ہے کسی شے کی گہرائی کے اندر پہنچنے کا نام ہے وہ بھی عقل کے ذریعے ہوتا ہے اچھا اسی طرح قرآن پاک میں لفظ نظر کا بڑی سے بیان ہے. نظر کا مطلب بھی غور و فکر ہی ہوتا ہے افلا کیفا نصیحت حاصل کرنا نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی چیز کو سوچتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ میں نے چند ایک اسی طرح لفظ عبرت اعتبار فا تاب یابسان عبرت حاصل کرو عبرت عبرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شہ کو دیکھ کر اپنی عقل سے نتیجہ خز کرنا تو یہ جو الفاظ ہیں ان کا قرآن پاک میں اتنی مرتبہ بیان ہے اتنی مرتبہ بیان ہے کہ اگر وہ جو میں نے ارد کیا نا کہ اگر کوئی قرآن پاک کو سرسری بھی دیکھ لے تو عقل علم تفکر تدبر تذکر نظر عبرت مزت اول الباب اول البصور یہ الفاظ اتنی مرتبہ آئیں گے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسلام عقل کے خلاف ہے کہ اسلام تو اس کی اتنی ترغیب دیتا ہے اتنی اس کی جو ہے اس کی تعریف بیان کرتا ہے اتنا اس کی طرف راغب کرتا ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ایک مزید چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تبارک وطالعہ اپنی قدرت بیان کرتا ہے ان کے بعد بطور خاص یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے بے عقل جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہی نہیں ہے اچھا پھر جو لو عقل نہیں استعمال کرتے ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر فرمایا اولا اکا کل انعامی بل ہم فرمایا کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بدتر ہے تو اب بتائیے کہ قرآن جو دین اسلام کی سب سے بنیادی سورس ہے جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ تو یہ فرما رہی ہے کہ جو عقل نہیں استعمال کرتے وہ جانوروں کی طرح چپایوں کی طرح ہیں بلکہ چپایوں سے بدتر ہے کہ چپایوں میں تو عقل ہے نہیں اس لیے نہیں سوچتے انسان میں تو عقل رکھی گئی ہے پھر نہ سوچے تو پھر تو جانوروں سے بدتر ہے تو اب اس پر غور کر لیں کہ کیا اسلام کیا قرآن کیا دین اسلام عقل کے خلاف بات کرتا ہے یا اس کے حق میں بات کرتا ہے اب رہی یہ بات کہ اگر کچھ باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو قرآن دین جو ہے وہ فلاں بات سے منع کرتا ہے فلاں باد سے منع کرتا ہے یا فلاں جگہ عقل کی مذمت کی گئی تو دیکھیں عقل کی مذمت نہیں ہے عقل کے غلط استعمال کی مذمت عقل کے غلط استعمال کی مذمت ایسی ہے جیسے قرآن پاک کے اندر ایک جگہ ایک مسجد کی بھی مذمت ہے ایک مسجد کی بھی مذمت ہے اس مسجد کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے مسجد کفرم و, و تفریق رسول مسجد کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ مسجد جو ہے وہ زرار ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے ہے وہ خدا رسول سے دشمنی کے لیے ہے وہ مسلمانوں میں جدائیاں ڈالنے کے لیے ہے وہ کفر پھیلانے کے لیے ہے وہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے تو اب کوئی اگر قرآن پاک کی عشایت کو لے کر یہ کہے کہ بھائی اسلام مسجدوں کے بڑا خلاف تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھئی اسلام مسجدوں کے خلاف ہے یہ اسلام تو مسجد بنانے کا حکم دیتا ہے وہ جو مزمت ہے وہ ایک ایسے مرکز کی کی گئی جو اس لیے تعمیر کیا گیا مسجد کے نام پہ اس لیے تعمیر کیا گیا کہ وہ مسلمانوں میں تفریق کرے لوگوں میں انتشار برپا کرے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کرے ان کے درمیان لڑائی پیدا کرے تو مذمت کی کی جا رہی ہے اچھا اسی طرح اگر کسی ملک کے اندر کوئی ہاسپٹل بن جائے جیسے ہمارے یہاں ہم بھی طرح کے کیسز آتے رہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنے اور اس کے اندر کیس کیا سامنے آتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب گردے چوری کرنے میں ملوث ہیں مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں بہت تھوڑی فیس کے اوپر کہ جناب ہم آپ کو آپریشن کریں گے اور بہت تھوڑی فیس پہ کر دیں گے لوگ بڑے خوش خوشی سے جاتے ہیں یار پچیس ہزار پچاس ہزار دوسری جگہ خرچ ہوتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب پانچ ہزار میں آپریشن کرنے کو تیار ہیں اب وہ آپریشن کے چکر میں گردا نکال لیتے ہیں مریض بعد میں جا کر کوئی چیک اپ تھوڑی کراتا ہے کہ میرے چیک اپ گردے پورے ہیں یا نہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس سے ہو کے آیا ہوں تو اب اگر کوئی ایسا کیس آئے اور اس ہاسپٹل کی مذمت کی جائے ملامت کی جائے ڈاکٹر کو برا بلا کہا جائے تو اس کو اگر کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ بھئی یار یہ ہماری ساری قوم جو ہے نا میڈیکل کے بہت خلاف ہے یہ ہاسپٹل کے بہت خلاف ہے یہ تو علاج معالجے کی دشمن ہے اس کو یہ کہا جائے گا بھائی صاحب علاج معاوضے کی نہیں یہ موصوف جو ڈاکٹر صاحب ہیں نا ان کے خلاف ہے یہ گردہ چوری کرنے کے خلاف ہے یہ لوگوں کی آزاد بیچنے کے خلاف ہے اچھا اسی طرح کوئی سکول ہے اس میں ایجوکیشن ہو رہی ہے اب ایجوکیشن کے اندر انہوں نے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو اسی ملک سے نفرت سکھاتی جیسے آپ نے بہت سارے آپ پڑھتے نا کہ جہاں پر صوبائی تعصب ہوتا ہے جہاں پر مختلف قومیتیں بستی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان میں صوبائی تعصب لسانی تعصب قومی تعصب آتا ہے تو اب اگر ہر صوبہ یا ہر سٹیٹ اپنا نصاب لے کے چل رہی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جو منافرت پیدا کرنے والی جو نفرت پیدا کرنے والی جو غداری کے جراثیم پیدا کرنے والی جو ملک دشمنی کی چیزیں پیدا کرنے والی اب اگر وہاں کریک ڈاؤن کیا جائے اور ایسے سارے سکول بین کر دیے جائیں اور ان کی کتابوں کو ضبط کر لیا جائے ان کے جو ان کے چلانے والے ہیں ان کو پکڑ لیا جائے اور اس پہ یہ شور مچایا جائے کہ جناب دیکھے یہ تو ملک یہ حکومت یہ لوگ یہ تو ایجوکیشن کے خلاف یہ تو تعلیم کے دشمن ہیں یہ تو علم کے دشمن ہیں تو وہاں کیا کہا جائے گا تو وہاں یہی جائے گا کہ بھائی صاحب یہ علم کے دشمن نہیں ہے یہ آپ کے دشمن ہے کہ جو عام حرکتیں کر رہے ہیں جو وطن دشمنی سکھا رہے ہیں جو غداری سکھا رہے ہیں جو ملک سے نفرت سکھا رہے ہیں جو آپس میں منافرت پیدا کرنا نفرتیں کرنا سکھا رہے ہیں یہ اس کے خلاف ہے تو جیسے ایک مسجد کے کیس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام مسجدوں کے خلاف ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے آزاد چوری کرنے پر یا اس کے کسی اندرونی کرپشن کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ملک یا یہ لوگ میڈیکل کے خلاف ہیں یہ علاج معاوضے کے خلاف ہیں یہ لوگوں کی کمفرٹ اور ان کے یا وہ ٹریٹمنٹ کے خلاف ہیں یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایجوکیشن کے خلاف ہیں صرف اس وجہ سے فلاں فلاسکول بند کر دیا ہے تو یہی معاملہ عقل کا بھی ہے ہمارے ہاں چند آپ کو چیزیں ملیں گی جس میں عقل کی مذمت ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے وہ عقل کی مزمت نہیں وہ عقل کے منفی استعمال کی مذمت وہ عقل کے منفی استعمال کی مذمت ہے اور جہاں پر یہ بات لکھی ہوگی وہاں کا کلام تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں تو پتا چل جائے گا کیا بات بیان ہو رہی ورنہ اگر محض عقل بہار صورت قابل تعریف ہے بلے صحیح استعمال ہو بھلے غلط استعمال ہو تو بھائی دہشت گردی تو عقل استعمال کرتے ہیں چور کیسی پلاننگ کرتا ہے یہ عقل دیکھیں بلکہ ہمارے ہاں جو کرپشن کے نتنے طریقے ایجاد کرتے ہیں یا ہمارے ہاں جو چوریوں کے نتنے طریقے ایجاد کرتے ہیں ایسی وہ یونیک ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں کہ لوگ وشش کر کے رہ جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب کیا عقل استعمال کی ہے گھر کے اندر جو بندہ چوریاں کر رہا ہوتا ہے یا گھر کے اندر رہ کے بچہ کڈنیپ کر کے گھر والوں کے ساتھ ہی پھر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو تلاش کر رہا ہوں کیسی عقل ہوتی ہے اس کی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایسی مذمت کی جائے تو کہا جائے گا کہ عقل کے دشمن نہیں ہے عقل کے دشمن نہیں ہے بلکہ اس عقل کے منفی استعمال کی دشمنی ہے اب بات یہ ہے کہ جو عقل وطن کے خلاف استعمال ہو جو عقل ملک کے خلاف استعمال ہو جو عقل اپنی قوم کے خلاف استعمال ہو جو عقل اپنے ملک کے مفادات کے خلاف استعمال ہو اگر اس کی مذمت کی جا سکتی ہے کہ یہ وطن سے دشمنی ہے تو جو عقل خدا سے دشمنی سکھاتی ہے جو عقل خدا کے انکار کی طرف لے کے جاتی ہے جو خدا کی خدا پر ایمانڈی اس استعمال کے لیے مذمت کی جائے گی تو لہذا جو مذمت ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ کیسی عقل ہے جو اپنے خالق کو نہیں مانتی یہ کیسی عقل ہے جو اپنے خالق کے خلاف ہے جو اپنے پیدا کرنے والے کے خلاف ہے جو اس کے افعال پر اعتراض کرنے والی ہے جو اس کے احکام پر اعتراض کرنے والی ہے تو جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ عقل کے منفی استعمال پر کیا جاتا ہے ورنہ عقل کا جتنا جتنی اس کی پذیرائی جتنی اس کی ایکسپٹینس اور جتنی اس کی جو ہے وہ اپریشیشن اسلام کے اندر ہے وہ میں نے ارض کر دی ہے کہ لفظ علم ہے لفظ عقل ہے تفکر ہے تدبر ہے تذکر ہے تنمبو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے دین کے اندر بار بار بیان کی گئی ہیں اچھا سب ایک اور چیز یہ کہ انسانی زندگی میں جوانی کو وہی حیثیت حاصل ہے جو موسموں میں بہار کو ہوتی ہے عمر کے اس حصے میں جوانی میں جمالیاتی حصہ جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے شاعری کا ذوق ہے دنیا دیکھنے کا شوق ہے تو لیکن جو مسلمان نوجوان ہے وہ مذہبی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے لیے جو نا وہ زندگی گزارنا شاید بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ دنیا کی رنگینیوں سے ویسے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تو اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جوانی کے اندر جو ہے وہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں اور اس کو ہر چیز جو وہ کیا خوش نظر آتی اس خوش نظر آنے کو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو ہری ہری سوجتی ہے تو اب یہ ہری ہری سوجنا جو ہے یہ خوبی نہیں یہ خامی ہے یہ پرابلم ہے اس کو کہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آوارہ پھرتی ہے اور اس کی نگاہ جو ہے وہ غلط چیزوں کی طرف جاتی ہے آپ نے چند چیزیں بیان کی ایک تو آپ کہ جمالیاتی حصہ ٹھیک جمالیاتی حصہ ہے یہ انسان میں ہوتی ہے صرف جوان میں نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جمالیاتی حصہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے صرف جوان کے ساتھ نہیں ہے ہاں جوانی میں یوں کہہ دے کہ عروج پہ ہوتی ہے لیکن یہ عروج بھی جمالیاتی حص کی خاص قسم کے اعتبار سے ہے مسئلہ یہ ہے کہ جمالیاتی ہس کا جو میدان ہے وہ بڑا وسیع ہے ٹھیک دریا سمندر پہاڑ پرندے آبشارے درخت پھول زمین صبح شام لباس بلڈنگس اپنے اپنا لباس اپنا پہناوا اپنے گھر کی جو آرائش و زبائش یہ سب چیزیں ہی جمالیاتی اس میں داخل ٹھیک یہ سب چیزیں جمالیاتی اس میں اگر یہ ذوق عروج پہ ہے تو اس پہ کوئی ممانت نہیں ایک آدمی کو پہاڑ پسند ہے اور وہ بڑا کثرت سے پہاڑوں کی طرف جاتا ہے اس پہ اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا بھائی سر جائیے اور آ بھی جائیے ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ایک آدمی کو پھول پسند ہے تو وہ پھولوں کے پاس رہنا پسند کرتا ہے وہ گھر میں پھول لگاتا ہے وہ و وہاش میں پھول زیادہ استعمال کرتا ہے اس نے گھر میں کیاری بنا لی تو اسلام کہتا ہے کیاری کا تم باغ بنا لو کس نے منع کیا ٹھیک ہے پتے ہیں پھول ہیں سبزہ ہے اللہ کی تسبیح کرے گا تو دہازہ کوئی حرج نہیں اس کے اندر اچھا اسی طرح صبح شام ہے کسی کو صبح پسند ہے کسی کو شام پسند ہے تو ٹھیک ہے بھائی پسند ہے اس میں کیا حرش تو جمالیاتی حص کے یہ جتنے اچھا لباس ہے آپ پہنے جتنا اچھے سے اچھا لباس پہننا ہے شریعت آپ کو کوئی منع نہیں کرتی چند ایک لباس ہے مرد ہے ریشم کا نہ پہنے ٹھیک ہے اور اسی طرح عورت ہے تو ایسا لباس نہ پہنے جیسے بےستری ہو اس کے آزاد نمایاں ہو غیروں کے سامنے تو اس کو تو جمالیاتی حص کے 90% پرسینٹ جو تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے مباح ہیں وہ جائز ہیں wow. ہم اگر یہاں پر یہ بیٹھے ہیں اگر ہم نے یہ چادر دی ہے اگر ہم نے یہ ٹیبل رکھا ہے اگر یہ ہمارے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بنا ہوا ہے اگر ہم نے یہ لائٹیں ساری کی ہیں یہ بیسیکلی جمالیاتی حصے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کی سلیکشن کے اندر کہ یہ کلر یا دوسرا کلر جمالیاتی حص آپ کو آپ کی جمالیات اس بتائے گی کہ آپ کو کون سا کلر پسند ہے ہو سکتا آپ کو پنک پسند ہو, ہو سکتا آپ کو یلو پسند ہو, ہو سکتا ہے گرین پسند ہو اسی طرح آپ کا ڈریس جو ہے جو آپ نے پہنا ہے اس, کی, اس, کے, اس کا جو کنٹراسٹ ہے کہ آپ نے جناب گرین امامہ آپ کی وائٹ چادر جو ہے یہ ایک جمالیات ہی کی تفصیل ہے آپ کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ جو ہے کبھی آپ یہ کرتے ہیں کبھی آپ جناب درختوں میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی آپ کے پیچھے سبزہ ہے کبھی آپ کچھ کر لیتے ہیں یہ سب جمالی تھی اس آپ گھر صاف ستھرا رکھتے ہیں آپ کی جو بیڈ شیٹس ہیں آپ کا جو گدا ہے صوفہ ہے آپ کے جو چیئر ہیں گھر کے اندر آپ کے جو برتن ہیں آپ کا چولہا ہے آپ کا کچن ہے آپ کا بیڈ روم ہے آپ کا ڈرائنگ روم ہے آپ کا کامن ہے ٹیلس ہے یہ ساری چیزیں آپ ایک سے بڑھ کے ایک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب جمالیاتی حصہ ہے کوئی منع نہیں کرتا کوئی ممانت نہیں ہے آپ آپ کو فلیٹ کی جگہ جناب زمین کا مکان پسند ہے زمین کے مکان کے اندر آپ کو بنگلہ پسند ہے بنگلے کے اندر آپ کو بہت بڑا بنگلہ پسند ہے جائزے آپ کے لیے بنایا آپ اپنے جمالیہ تیز کو لگا دیں اس کے اندر اسی طرح جو میں نے سیر و تفریح کے حوالے سے آپ کو سمندر پسند ہے تو آپ بھاجنا نکلیں نماز پڑھنے کے لیے آج دوبارہ بلے اندر چلے جائیں آپ کو سمندر پسند ہے نکل جائیں کشتی میں ساری زندگی کشتی میں گزار دیں آپ آپ کے شریک آکام وہاں پورے ہو رہے ہیں تو آپ ساری زندگی سمندر میں گزار دیں آپ کو باغات پسند ہے تو آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے باغات والے ملک میں چلے جائیں پاکستان میں تو آپ مری چلے جائیں کشمیر چلے جائیں آپ چلے جائیں کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ جناب نے کراچی کو چھوڑا یا آپ نے اکاڑا تھی تھوڑا تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں جمالیاتی حصے سے تعلق رکھتی ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اب معاملہ کہاں شروع ہوتا ہے معاملہ شروع ہوتا ہے جب جمالیاتی ہس کا معنی صرف جنسی ہس رکھ دیا جاتا ہے تو جمالیاتی ہس اور ہے جنسی ہس اور ہے اب اگر یہ کہا جائے کہ جنسی آوارگی کی اجازت ہو تو اس کی اجازت تو کوئی معاشرہ بھی نہیں دیتا ورنہ اس کے تو پھر دائرہ بہت وسیع ہے جنسی ہس جو ہے اس کا تو معاملہ ہی ایسا ہے جیسے وہ ایک وہ بیماری ہوتی ہے نا وہ پانی پینے والی بیماری کے جس میں جتنا پیئیں گے اتنا پیاس لگے گی ایک بھوک کی بیماری ہوتی جتنا کھائیں گے اتنی ہی اس کو بھوک لگے گی اس کو جول بکر کر کے جی کہتے ہیں کوئی تو جنس کا معاملہ بھی یہی ہے نظروں کو جتنا آوارا چھوڑیں گے آپ خود اتنا آوارا ہو جائیں گے آپ کی تسکیل ہو ہی نہیں سکتی آپ کو دنیا کے اندر ہر دوسری پہلی سے ڈفرنٹ نظر آئے گی نوجوان آپ کسے کہتے ہیں نوجوان کس نوجوان کی تاریخ ڈیفینیشن کیا تاریخ ہے اس کی عمر کے اعتبار سے ہم شاید یہ بولے کہ جناب نوجوان تو وہ ہے جو ٹین ہیں جوان وہ ہے جو 20 سے 30 کے درمیان ہے 35 تک جوان ہے ارد یہ ہے کہ اچھا یہ جو جوان ہے اور جس کے جس کا جمالیاتی حص ہے جس کی یہ صرف مرد ہی ہوتا ہے یا عورت بھی ہوتی جمالیاتی ہس دونوں کے اندر ہی ہے جوان دونوں ہی ہوتے ہیں تو یہ ستر پابندیاں پھر عورت سے کیوں یہ جمالیاتی حص بانا جنسی ہس کی بات کرنے والے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں وہ مرد کی تو وہ ساری چیزوں کو جو وہ جمالیاتی حص کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تو پھر عورت کی جمالیاتی اس کو کیوں اسی طرح آزاد چھوڑتے ایک بات دوسری بات یہ ہے ایک آدمی اکیس سال کا ہے 20 سال کا ہے اس کی شادی ہو گئی اس کی جوانی ختم ہو گئی جوان تو ابھی بھی ہے تو اس کو پھر کیوں اس کے ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ اب اسی پہ گزارا کر اس کو کیوں پابندیوں میں جکڑ دیا گیا اس پہ کیوں بیڑیاں ڈال دی گئی اس کے کیوں کہا کہ اب ایک کے ساتھ ہی رہے جو اس کی وائف ہے اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اسی ایک پہ گزارا کر اس کی جمالیاتی حس نہیں ہے اس کی جن کی نہیں ہے اس کو آزادی نہیں چاہیے اگر یہی پابندیوں میں جکڑنے کے بعد وہ کرنا شروع کر دیں جس نوجوان لڑکے کی لڑکی کی شادی ہوگی وہ بھی یہی بول کہ جناب ہماری جمالیاتی حص پوری نہیں ہو رہی آج کل تو تھوڑی سی آزادی دیں ہمارے ہم میں نہیں مانتا اپنے ملک کا قانون جس نے میری جمالیاتی حص کو جناب پابندی سلاسل کر دیا اور قید کے اندر باندھ دیا اور بڑیاں ڈال دی اس کو میں نہیں مانتی ایسے قانون کو تو پھر ٹھیک ہے دنیا کے سارے قوانین ختم کر دیں جو شادی شدگان شدو کے بارے میں ہیں یہ شادی زدگان کے بارے میں ہے اور بے آزاد کر دیں ان کو تو بھائی جب پوری دنیا کے اندر اب یہ پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے ہر ملک کے اندر آپ کہتے ہیں بھائی یا سولہ سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہوتی ہے یا بعض ملکوں میں اٹھارہ سال کی عمر میں ہوتی ہے ٹھیک تو شادی کے بعد پھر وہ جوان کدھر گیا وہ جوانی کدھر گئی وہ جمالیاتی ہس کدھر گئی وہ جنسی ہس کدھر گئی تو ابھی بھی تو اس کو چھوٹ دو نا ابھی بھی کوئی دو رات اکٹھی گزارے اور اس کے بعد دونوں ایک ادھر ایک ادھر نکل جائے لیکن وہاں تو پابندیاں ہیں تو وہاں یہ ساری یہ سلاسل اور یہ ساری بیڑیاں اور یہ پوکھ اور یہ اطواق یہ سارے کدھر گئے تو اگر وہاں پابندی ہو سکتی ہے اگر وہاں پابندی ہو سکتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پھر نئی نئی نت نئی بیماریوں میں لگنے سے پہلے پابندیاں کر لو پھر جو ستر جگہ منہ مارنے کے بعد پتا چلا ایڈز ہو گیا پتا چلا جنا فلاں مرض ہو گیا پتا چلا فلاں مرض ہو گیا مالی کھولیا ہو, ہو گیا جمع گھوم گیا اب جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا بندن ٹوٹ گئے اب بھائی صاحب گوشے میں بیٹھے ہوئے کونے میں بیٹھے رو رہے ہیں اب جناب اس کا کام دل نہیں لگ رہا تو پھر اسلام نے پہلے اس سے منع کر دیا تھا تو یہ کہنا کہ پابندیوں میں جکڑا ہوا یہ تو ٹوٹل ہی غلط ہے نا پابندیوں میں دنیا کا ہر بندہ جکڑا ہوا ہے دنیا کے سب سے بڑے ملک کا سب سے بڑا صدر سب سے زیادہ پابند ہوتا ہے ایسا ہی ہے تو اس کو تو سب سے آزاد ہونا چاہیے نا وہ تو سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کو سب سے زیادہ آزاد ہونا چاہیے لیکن وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے جب ملکوں کے بڑے بڑے عہدے داران اسی طرح کی جو آ, آ, وہ جب مالیاتی حص کی تسکین کرتے ہیں تو پھر اسکینڈل کیوں بنتے ہیں پھر اخبارات کیوں شور مچاتے ہیں ہمارا تو چلے ہمارا ملک ہے اسلامی ملک ہے اور اسلام کا تھوڑا بہت نام لے ہی لیتا ہے کبھی کبھار تو جہاں پر اسلام کا نام و نشان نہیں ہے جو آزادی آزاد ہیں لبرل ہیں ٹوٹلی totally سیکولر ہیں آزادی کے خواہاں ہیں روشن خیالی کے جو ہے نا وہ الم بلند کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر اگر ان کے ملک کا کوئی بڑا آدمی یہ جمالیاتی حص کی بے کبھی کبھار تسکین کر ہی لیتا ہے تو اس کے خلاف پھر اخبار کیوں بھر جاتے ہیں اس کے خلاف سکینڈل کیوں اٹھتے ہیں اس کو قوم سے کیوں معافی مانگنا پڑتی ہے اگلی مرتبہ قوم اس کو کیوں نہیں ووٹ دیتی ارے ساری کون جمالیاتی میں مبتلا ہے اگر وہ بےچارے نے کر لیا تو سارے مل کے بوٹ دو نا اس کو کہ یہ جمالیاتی ہسمے ہمارا بھی سردار نکلا لیکن لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس کا سکینڈل آ جائے اگلی مرتبہ تو اس کی پارٹی اس کو کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا نہیں کرتی اور کھڑا ہو جائے تو ہارا ہی ہارا کنفرم آج ہی لکھ کے دے دیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پابندیوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے سمجھا جا رہا ہے تو یہ جمالیاتی ہس کا نام لے لینا اور تھوڑے سے ادھر ادھر کے کے گار دینا اس کا کوئی سر نہیں ہے جمالیاتی اعتبار اس کی اس کی سے ہزاروں جگہ دینی اسلام اجازت دیتا ہے آزادی دیتا ہے لیکن جب جمالیاتی حص بمانا جنسی ہس کی آ جاتی ہے تو اس میں پھر شریعت پابندیاں لگاتی ہے اور یہ صرف اسلام پابندیاں نہیں لگاتا اسلام میں اگر کہا کہ کمارا ہے یا شادی شدہ دونوں پہ پابندی ہے تو تم نے بھی تو شادی شدہ پہ پابندی لگائی دی نا تو آدھی جوان بھی تم نے مار دی اس کی 20 سال میں شادی ہو گئی 40 سال تک بندہ جوان ہے تو اسلام نے اس کے ابھی 15 سال سے آدمی جوان ہوتا ہے 5 سال پابندی رکھی 20 سال تم نے اس میں ایکسٹینشن کر دی تو فرق کیا ہوا لہٰذا یہ جو ہے کہ اسلام نے پابندیاں لگا دی اور جکڑ دیا یہ سب جو ہے نا یہ وہ خیالات ہیں ورنہ پھر اگر اتنی ہی آزادی کا شوق ہے تو ساری آزادیاں دے دیں پھر سارے جنہ وہ کام کریں تو یہ تو ہے وہ جمالیاتی اس والا میٹر اب آگے شاعری کا شوق تو بھائی شاعری کے اندر بھی کوئی پرابلم ہے شاعری بھی اصل جمالیاتی اسی کی ایک صورت ہوتی ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کو اس شعبے کو پڑھنے والے ہیں ان کو پتا کہ یہ جمالیاتی اس کی طورت. یہ کیا ہے یہ لفظوں کا حسن ہے شاعری کیا ہے لفظوں کا حسن ہے تو لفظوں کا حسن ہے وہ جمالیاتی حصوتی ہے حسن کو جمال کہتے جمال کو حسن کہتے ہیں لفظوں کا حسن لفظوں کا جمال لفظوں کا جمال تو جمالیاتی حص ہوگی آپ کی تو یہ بھی وہی جا کے چلی جاتی ہے اب اس کے اندر بھی وہی میٹر آ جاتا ہے آپ ہزاروں چیزوں کی تعریف کریں آپ کو شریعت نہیں کرے گی ٹھیک ہے آپ صبح کے اوپر شام کے اوپر وہ جو انگلش کا وہ ورڈز ورتھ ہے مشہور جو اس کا شاعر ہے پوئٹ ہے اس کی کتنی شاعری جو ہے نا یہ پھولوں کے بارے میں باغوں کے بارے میں بہاروں کے بارے میں ہے اگر کوئی مسلمان شاعر بھی ایسی شاعری کرے کوئی پابندی نہیں کتنے مسلمان شاعر ہیں صبح پہ شام پہ دن پہ رات پہ چاندنی پہ لکھنے والے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح پھولوں پہ لکھنے والے اسی طرح اور بہادری پہ قوت پہ بہت ساری چیزوں پہ لکھنے والے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی جائزاد دن میں کوئی حرج نہیں اچھا پھر اب بھی की شاعری کی بہت بڑی ہمارے کتنے شعرا ہیں جن کی انقلابی شاعری مشہور ہے ٹھیک ہے جو وطن کی محبت پہ لکھتے ہیں جو ہے وہ حب الوطنی پہ आ, کی, کی فیور کے اندر رداری کی مذمت پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ لکھتے ہیں مجموعے کے مجموعے چھپے اچھا ہوئے نا سارے کے سارے میسج ہوتا ہے ان کے اندر ایسی شاعری جناب آپ صبح سے شام تک کرے شام سے صبح تک کرے آپ کی نیتیں اچھی ہیں آپ کو آپ کو تو اس میں سواب ملے گا تو شاعری کی جو اقسام ہیں وہ پہلے دیکھ رہے ہیں وہ کتنی ہیں اور کتنی اس میں پمیٹڈ اجازت ہے اب آ وہی وہ جمالیاتی سے جنس کی طرف جانا اس کے اندر بھی شریعت نے کئی حدود میں اجازت دی ہے جو شاعری حسن و جمال کے بارے میں انسانی حسن و جمال کے بیان کے اندر ہے اس میں بھی بڑی حد تک اجازت ہے ہمارے ہی شعرا کی شاعری موجود ہے مسلمان شعرا کی شاعری موجود ہے لما کی شاعری موجود ہے جس کے اندر اس کا ایک باقاعدہ پارٹ ہے ہاں وہ وہ شاعری کہ جو آپ کو اس حسن و جمال کے بیان سے اخبارکی کی طرف لے کے جاتی ہے جو بہودگی کی طرف لے کے جاتی ہے جو آپ کو ولگیرٹی کی طرف لے کے جاتی ہے وہ شاعری ممنوع ہوگی یا کسی فرد معین کے بارے میں کسی مخصوص عورت کے بارے میں شاعری کر رہے یا کسی عمر کے بارے میں شاعری کر رہے لوگ سمجھ لیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ تو اس کو بدنام کرنے کی بات ہے تو بدنام کرنے والی بات ہے اس کی بالکل مذمت ہوگی تو جو پورشن ممنوع ہے ممنوع بھی اس اعتبار سے کہ اس عام طور وہ گناہ کی حد میں نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کفر یا مافیت کی دعوت یا شراب کی تعریف یا کسی مافیت کی تعریف پر مبنی نہ ہو تو اس میں گناہ کا فیکٹر نہیں آتا ہاں یہ ہے کہ کچھ حصہ مضمون ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نہ ہونا بہتر ہے لیکن اگر وہ شاعری بھی کوئی اچھے مقصد کے لیے پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ خواہ اردو شاعری ہے عربی شاعری یا کسی اور زبان کی شاعری ہے عربی شاعری پڑھتے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے عربی کو سیکھنے کے لیے اس عربی شاعری کے اندر ہر طرح کی شاعری اچھی بھی ہے بری بھی ہے لیکن اس کے پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اچھے مقصد کے لیے پڑھتے ہیں اسی طرح اردو شاعری بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اور زبان کی شاعری بھی ہو سکتی ہے تو بات آپ کے مقصد کے اوپر آپ کی نیت پر بھی آ جاتی ہے تو لہٰذا جو شاعری والا میٹر ہے یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یوں کہہ دیا کہ جناب شاعری کو تو کے اندر بند کر کے تالا ہی لگا دیا نا ایسا نہیں ہے یہ بڑا وسیع میدان ہے تو یہ جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا جوانی کے اعتبار سے اور جناب پابندیوں کے اعتبار سے ان کی حیثیت نہیں ہے جمالیاتی اس والا میٹر جو ہے اب وہ جمالیاتی ہس کی تقسیم کے لیے اگر جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ بہو بیٹی کے پیچھا کرنا شروع کر دے تو اس کی جمالیاتی ہس کی اوپر ہراسمنٹ کا کیس کیوں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی اس طرح کے کی کیس نہیں ہوتے جن ملکوں میں یہ جمالیاتی حس کچھ زیادہ پائی جاتی ہے وہاں کیس بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی مرضی کے بغیر <tis> اس کے پیچھے کیوں نکلے ہو وہ بولے جمالیاتی اس کے لیے میں کون سا اس کو مار رہا ہوں میں اس کو کون سا کوئی اسالٹ کر رہا ہوں کون سا اس کو کچھ کہہ رہا ہوں لیکن ایک مرتبہ فون ہو جائے کہ جناب ہی از چیزنگ می اینڈ ہی از بہائنڈ می سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے تو وہ بےچارا بڑے اب چیختا رہے جمالیاتی جمالیاتی کوئی بھی نہیں مانے گا اس کی جمالیاتی حس کو تو عرض یہ ہے کہ جمالیاتی حص کے لیے بھی دنیا کے ہر ملک میں قوانین ہوتے کوئی کسی کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو جائے اب اس گھر کے اندر جوان لڑکیاں رہتی ہیں اور وہ بولے کہ جمالیاتی حص کی تقسیم کے لیے کھڑا ہوں تو کیا کہا جائے گا اس, اس کے اوپر کیس ہوگا اس کو جیل بھیج دیا جائے گا تو جیسے حدود و قیود ہر ملک میں ہیں تو عرض یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بالکل ہی بے قید معاشرہ ہو ایسا دنیا میں کہیں نہیں ایسا دنیا میں کہیں نہیں لہذا اگر دنیا میں قید ہو سکتی ہیں سارے مل کے قیدے لگا سکتے ہیں تو سب کو پیدا کرنے والا خدا بھی پابندیاں لگا سکتا ہے وہ بھی فرما سکتا ہے تو یہ سارے احکام پھر خدا کے ہیں خدا جو لوگوں کو ان سے زیادہ جانتا ہے جو لوگوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے اس نے لوگوں کی ابتدا سے لے کر امتحاد تک کی جملہ فطرتوں کو جملہ سوچوں کو خیالوں کو وہ اصلی ابدی طور پر ان کو جانتا ہے تو اس نے ان سب چیزوں کے اعتبار سے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ ہمارے حق میں ہے ہمارے لیے بہترین سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ان دین آئند اللہ اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے اور اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے اسلام ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے جاتا ہے اسلام ہمیں کفر و شرک سے بچا کر خدا سبحانہ و تعالی کی توحید کی طرف لے کے جاتا ہے اور وہ فتنے وہ آزمائشیں جو انسان کے ضمیر پر اس کے قلب پر بوجھ بن جاتی ہیں اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں تو ہم اس قلب و نظر کے بوجھ سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں اسلام وہی مبارک دین ہے جس میں برکت ہے اسلام وہی خوبصورت دین ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کے لیے پسند فرمایا ہے اللہ کریم ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں آمین بجا نبیل امین علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم